رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا لئی تنی تو رس رب کی طرف سے ملے گا جو کہ آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہیں ان کے پروردگار ہیں اور بڑی بخشش کرنے والے ہیں کسی کو اللہ سے بات چیت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا جس دن روح اور فرشتے صفے باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی کلام نہ کر سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے دے اور وہ ٹھیک بات سبان سے نکالے یہ دن حق ہے اب جو چاہے اپنے رب کے پاس نیک اعمال کر کے ٹھکانہ بنا لے ہم نے تمہیں عن قریب آنے والے عذاب سے ڈرایا اور چوکن نہ کر دیا ہے جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کی ہوئی کمائی کو دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی بن جاتا سامعین اب آپ ان آیتوں کی تفسیر سماعت کریں روز قیامت بغیر اجازت کوئی بول نہ سکے گا اللہ تعالیٰ اپنی عظمت و جلال کی خبر دے رہے ہیں کہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تمام مخلوق کے پالنے پوسنے والے وہی ہیں وہ رحمان ہیں جس کے رحم نے تمام چیزوں کو گھیر لیا ہے جب تک ان کی اجازت نہ ہو کوئی ان کے سامنے لب نہیں ہلا سکتا جیسے اور جگہ ہے منزلد یشفا اللہ بدن یعنی کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر ان کے سامنے سفارش لے جا سکے اور جگہ ارشاد ہے یوم ادن جس دن وہ وقت آ جائے گا کہ کوئی بھی بلا اجازت اللہ سے بات نہ کر سکے گا روح سے مراد یا تو تمام انسانوں کی روحیں ہیں یا تمام انسان خود مراد ہیں یا ایک قسم کی خاص مخلوق ہے جو انسانوں کسی صورتوں والے ہیں کھاتے پیتے ہیں نہ وہ فرشتے ہیں نہ انسان یا مراد جبریل علیہ السلام ہے جبریل علیہ السلام کو اور جگہ بھی روح کہا گیا ہے ارشاد ہے نزل زلبی روح الامین آیا اسے امانت دار روح نے آپ کے دل پر اے نبی اتارا ہے تاکہ آپ ڈرانے والے بن جائیں یہاں مراد روح سے یقینا جبریل علیہ السلام ہے مقاتل ابن ابنحیام وحم اللہ فرماتے ہیں کہ تمام فرشتوں سے بزرگ اور اللہ تعالیٰ سے بہت ہی نزدیک اور وہی لے کر آنے والے یہی ہیں یا مراد روح سے قرآن ہے اس کی دلیل میں یہ آیت پیش کی جا سکتی ہے اللہ کا فرمان ہے ولی کا روحنا یعنی ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف اے نبی روح اتاری یہاں روح سے مراد قرآن ہے چھٹا کال یہ ہے کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو تمام مخلوق کے برابر ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ فرشتہ تمام فرشتوں سے بہت بڑا ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ روح نامی فرشتہ چوتھے آسمان میں ہے تمام آسمانوں کل پہاڑوں اور سب فرشتوں سے بڑا ہے ہر دن بارہ ہزار تصبیحیں پڑتا ہے ہر تصبیح سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے قیامت کے دن اکیلا وہی ایک صفت بن کر آئے گا لیکن یہ قول بہت ہی غریب ہے واللہ عالم امام ابن جری رحمت اللہ علیہ نے یہ سب اقوال وارد کیے ہیں لیکن کوئی فیصلہ نہیں کیا میرے نزدیک تو ان تمام اقوال سے بہتر قول یہ ہے کہ یہاں روح سے مراد کل انسان ہے واللہ عالم پھر فرمایا صرف وہی اس دن بات کر سکے گا جسے وہ رحمان اجازت دے جیسے فرمایا یومس یعنی جس دن وہ وقت آ جائے گا کہ کوئی نفس بغیر اللہ کی اجازت کے کلام بھی نہ کر سکے گی صحیح حدیث میں بھی ہے کہ اس دن سوائے رسولوں کے اور کوئی بات نہ کر سکے گا پھر فرمایا کہ اس کی بات بھی ٹھیک ٹھاک ہو سب سے زیادہ حق بات لا الہ الا اللہ ہے پھر فرمایا کہ یہ دن حق ہے یقیناً آنے والا ہے جو چاہے اپنے رب تعالیٰ کے پاس لوٹنے کی جگہ اور وہ راستہ بنا لے جس پر چل کر وہ اللہ کے پاس سیدھا جا پہنچے ہم نے تمہیں بالکل قریب آئی ہوئی آفت سے آگاہ کر دیا ہے آنے والی چیز کو تو آئی ہوئی سمجھنا چاہیے اس دن نئے پرانے چھوٹے بڑے اچھے برے تمام اعمال انسان کے سامنے ہوں گے جیسے فرمایا وہ کہ جو کچھ کیا ہوگا اسے اپنے سامنے گے اور جگہ ہے ہر انسان کو اس کے اگلے پچھلے آمال سے متنبہ کیا جائے گا اس دن کافر پھر آرزو کرے گا کہ کاش وہ مٹی ہوتا پیدا ہی نہ کیا جاتا وجود میں ہی نہ آتا اللہ تعالیٰ کے ادابوں کو آخ سے دیکھ لے گا اپنی بدکاریاں سامنے ہوں گی جو پاک فرشتوں کے منصف ہاتھوں کی لکھی ہوئی ہیں بس ایک معنی تو یہ ہوئے کہ دنیا میں ہی مٹی ہونے کی یعنی پیدا نہ ہونے کی آرزو کرے گا دوسرے معنی یہ ہیں کہ جب جانوروں کا فیصلہ ہوگا اور ان کے قصاس دلوائے جائیں گے یہاں تک کہ اگر بے سینگ والی بکری کو اگر سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو اس سے بھی بدلہ دلوایا جائے گا پھر ان سے کہا جائے گا کہ مٹی ہو جاؤ چنانچہ وہ مٹی ہو جائیں گے اس وقت یہ کافر انسان بھی کہے گا کہ ہائے ہائے کاش کے میں بھی حیوان ہوتا اور اب مٹی بن جاتا سور کی لمبی حدیث میں بھی یہ مسمون وارد ہوا ہے اور ابو حریرا اور عبداللہ ابن بن ببن رضی اللہ عنہما وغیرہ سے بھی یہی مروی ہے سور نبا کی تفسیر الحمد پوری ہوئی